حیال میں میں ہوں ہوں یا کسی خلا ہوں کہاں ہوں کوئی جہاں تو میرا پتا رکھتا صاحب ہمارے ہاں کے بیشتر کا شہری سفر جو ہے وہ غزل سے نظم کی طرف کر رہا ہے مجھے آپ نے اظہار کے لیے جو ابتدائی سے نظم کو منتخب کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی میرا خیال میں اب جب اتنے وقفے کے بعد میں گزرے ہوئے وقت کی طرف خیال کرتا ہوں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا ابتدائی پرورش اور میرے اس ماحول میں جس میں میں وہ وقت اپنی زندگی کا ابتدائی وقت گزارا وہ اس قسم کا تھا کہ مجھے زیادہ تر فارسی اور عربی اور اور اس قسم کی چیزیں پڑھنے کا اطفاق ہوتا تھا کالج میں ارادہ پڑھتا تھا اور ایک مسجد میں ارادہ پڑھتا تھا تو ایک تو ہی بجائے دوسرا اس زمانے میں غزل کے بہت بڑے بڑے مراکز تھے لیکن غزل تو اس زمانے میں ایک قسم کا مشغلہ بن کر رہ گئی تھی زیادہ تر ہوتا یہ تھا کہ ایک مصرع طرح دے دی جاتی اور تمام شاعر اس پر اپنا اسی انہیں کافیوں میں انہی چند قوافیوں میں اور اس ردیف کے ساتھ اپنا مضمون بیان کرتے تھے اس میں بڑے بڑے بعض اوقات لطیفے بھی ہو جاتے تھے مسئلہ میں حرمایت میں بیان کر تو یہ کہ ایک دفعہ مصر طرح آیا ناول کے ناز نہ جانے کے کدھر سے نکلا تو تمام شعرا نے اس زمانے میں شیئر کرے اور تمام اس پر کرایہ لگائی تو وہ میرا دوست اس کے پاس یہ رسالہ آیا میں نے اس سے پوچھا صاحب کو فیصلہ کیا ہوا نا باپ کے کدھر سے نہیں کھلایا تو اس طرح کا اس نے میرا ابتدائی رویہ اسی طرح خراب ہے کہ میں غزل کے کسی نظم کی طرف سے زیادہ متوجہ ہوا لیکن امداد صاحب آپ نے نظم کی حید سے اس قدر لگاؤ کے باوجود بیشتر غزلیں بھی تو کہیں میرے نظر میں نظم اور غزل کا کوئی اتنی بڑی تفریق نہیں ہے اظہار کے لیے اور آدمی لکھنے والا کوئی بھی پیرایا اپنے اظہار کے لیے جس کو مناسب سمجھتا ہے استعمال کر سکتا ہے میں زیادہ تر نظم کی طرف متوجہ رہا ہوں یہ شک صحیح ہے لیکن جو غزلیں محلیں اس زمانے میں کہیں آپ لہٰذا فرمائیں گے کہ وہ اپنے اسلوب اور اپنے دوسرے ڈکشن کے لحاظ سے اس زمانے کی غزلوں سے بالکل مختلف ہیں ایک ایک جڑوں کا گلیران ایک جرو کا خند بلب ایک گلی کوہران ایک, ایک جروکا خند بلب ایک, ایک گلی کوہران ایک ایک ہم لب سے لگا کر جام ہوئے بدنام بڑے بدنام ایک اے جھرو کا کند بلب ایک اے گلی کو رت بدلی کے سدیاں لوٹائیں رت بدلی کے صدیاں لوٹائیں اف یاد کسی کی یاد پھر سیل زماں میں تیر گیا ایک نام کسی کا نام ایک گلی رام دل ہے کہ ایک جنبیے دل ہے کہ ایک جنبیے نظروں کی کہانی بن نہ سکے فوٹو پھر کے پہ ایک جھرو کا خندہ بلب ایک گلی کوہرا ہم فکر میں ہے اس عالم کا ہم فکر میں ہے اس عالم کا دستور ہے کیا دستور یہ کس کو خبر اس فکر کا ہے دستور دو عالم ایک, ایک خند بلب ایک گلی کوحرام ہم لب سے لگا کر جام ہوئے بدنام بڑے بدنام جھرو ایک جرو کا خند بلب ایک گلی کوہرام ایک جرو کا خند بلب ایک ایک گلی ہم جو سب آپ کی نظروں میں زندگی کے سیاسی نفسیاتی اور فلسفیانہ قسم کے موضوعات کی عکاسی تو بہت ملتی ہے دی. لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اس بارے میں کسی مخصوص فلسفہ فکر یا کسی عقیدے کو اپنانے کی کوشش نہیں کی فلسفہ فکر اور عقیدے کا یہ تو مختلف شاید ان کے یقین میں نہ ہو ان لفظوں کا مختلف لحاظ سے دیکھا جائے تو لیکن میں اس کو اپنا ایک شخصی رویہ کہوں گا جو میرے ذہن میں ایک رو کی طرح ہمیشہ موجود رہا ہے ایک تسلسل کی طرح ہمیشہ میری زندگی کے ساتھ رہا ہے اور میں اس کتابیں ہو کر اب تمام مضمون کو جو میں زندگی کی حقیقتوں میں دیکھتا ہوں میں نے اس اپنے رویے کے تعبیر رکھ کر اس کو شرکایا میرے یہاں یہ نظریہ ہے کہ تمام میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ تمام ممالک میں تمام کائنات میں تمام تاریخ میں تمام ارتقاء میں ایک چیز مسلسل زندہ رہی ہے اور وہ عمل عمل خیر کا تسلسل ہے اس یہ اس کو اس عمل خیر کے تسلسل کو جاری رکھنا ہر دور میں انسان کا فرض رہا ہے ہر لحاظ سے فرض رہا ہے اس دور میں بھی ضروری ہے اور کون اس, اس کے لیے زیادت کر سکتا ہے کون اس کے لیے مظاہرہ کر سکتا ہے لیکن اتنا جس کے لیے کوشش ہو سکے میں نے ان واقعات کو اس طرح پہ بیان کیا کہ پڑھنے والا اس میں ان مستوں کو حاصل کرے یا یا ان سے متاثر ہو کہ وہ مسدتیں اس سے مفقوض ہو رہی ہیں یا کائنات سے مفقوض ہو رہی ہیں اور وہ ان کی طرف متوجہ ہو تاکہ انسانی زندگی ان سچی مسرتوں سے لبریز ہو جائے جس کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی ہے اور وہ, وہ لمحات ہمیشہ آتے ہیں انسانوں کی زندگیوں میں قوموں کی زندگیوں میں دن ایک دن میں متعدد بار آتے ہیں اس کے لیے کون کوشش کرتا ہے میں ان لوگوں کی تلاش میں ہوں گزشتہ چالیس سالوں سے وہ مصروف ہو سکون ہے ان چالیس سالوں میں بہت سے ادبی مار کے ہوئے بہت سے ادبی بت بنائے گئے ادبی گروہ بندیاں ہوئیں اور ان کی رو اس زمانے کے جرائد اور کتابوں اور مضامین کی شکل میں شائع ہوتی رہی لیکن ان میں مجید امجد کا نام کم کم نظر آتا ہے اس کی غالب یہ وجہ نہیں کہ مجید امجد فنی اعتبار سے یا ادبی مرتبے کے روح سے فیض احمد فیض یا نون میم راشد یا میرا جی سے کسی قدر کم مرتبے کے حامل ہیں ہمجو صاحب آپ کے ہاں موجودہ زندگی کی ہنگاموں پرور مصروفیات سے اجتناب کا ایک بڑا مخصوص سا رویہ ملتا ہے یعنی نہ تو آپ مشاعروں میں جاتے ہیں نہ ہی کسی طور کسی گروہ سے متعلق ہیں اور نہ ہی اپنی شخصیت کی کوئی پروجیکشن چاہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہمجو صاحب اس کی وجہ وزیر طور پر تو وجہ یہ ہے کہ میں نوکری کے سلسلے میں زیادہ عرصہ شہر میں رہا ہوں اور کافی میرے ترگستی اسی شہر میں اس لحاظ سے بھی چونکہ ملازمت کی پابندی ہو اس سے میں ادھر ادھر زیادہ نہیں ڈال سکتا دوسری وجہ یہ ہے کہ میں تباً میں ہنگاموں کو کی طرف میں راغب نہیں ہوتا میرا خیال اگر نظم کی طرف ہو اور وہ نظم مکمل ہو جائے تو بھی مجھے تشفی نہیں ہوتی جس کو تشفی ہو جاتی ہے پھر وہ اس کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے لاتا ہے اب اپنے آپ کو سرٹ کرنے کے لیے لیکن میں اس نظم سے کبھی میں لطمین نہیں ہوا اکثر اور پھر میں دوسرے خیال میں اور دوسری مظم کے خیال میں اور اس یا اس مضمون کے دوسرے پہلو میں مصروف ہو جاتا ہوں اور پھر وہی وہ سلسلہ اس طرح رہتا تو اس وجہ سے میں زیادہ نہیں کر سکا حصہ نہیں لے سکا وہ سبھی میں تاً ان چیزوں سے نفوس ہوں یعنی شخصیت کی اثرشن بھی آپ نہیں چاہتے اس لحاظ سے کہ اگر شخصیت کی اثرشن نظم نظم کے ذریعے سے ہونی ہے اور نظم کو میں مکمل اظہار نہیں سمجھتا جب میں نظم کہہ لیتا ہوں تو میرے لیے اس نظم کے ذریعے سے ایسا سن تو میرے لیے من نہیں ہے. میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا دل ایک, ایک دکھ تنہا دل ایک, ایک دکھ سہا تنہا دل ایک, ایک دکھ سہا تنہا انجمن انجمن رہا تنہا انجمن انجمن رہا تنہا دل ایک, ایک دکھ سہا نہا گلتے ساؤں میں تیرے کوچے سے گلتے ساؤں میں تیرے کوچے سے کوئی گزرا गुजरा है बारहा तन हा। कोई गुजरा है बारहा तन हा। अंजुमन अंजुमन रान दिल ने एक, एक दुख सहा तन نا یا ایسا... یادوں ایسا... کے برف زار سے کہونا یادوں کے برف جار سے ایک آسو بہا ایک آسو بہا بہا تنہا ایک آسو بہا वहा तन्हा अंजुमन अंजुमन रहा तन्हा दिल एक एक ते सहा तन्हा डूबते मोर पे दिल इखंड सारहा इखंड सारहा सन इखंड सारहा सन अंजुमन अंजुमन रहा तन दिल एक एक दुख سہا تنہا گونجتا رہ گیا خلاوں میں گونجتا رہ گیا خلام میں وقت کا ایک وقت کا ایک کہہ کہا تنہا وقت کا ایک کہہ کہا تنہا انجمن انجمن گاہا تنہا دل ایک دکھ سہا تنہا دل ایک دکھ دراصل بات یہ ہے کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ پبلک ریلیشن یا تعلقات عامہ کا رویہ نہ صرف کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے بلکہ فی زمانہ ایک شاعر کو مقبولیت حاصل کرنے کے لیے بھی تعلقات قائم کرنا ضروری سمجھے جاتے ہیں لیکن اس کے برعکس مجید امجد صاحب ایک کوشہ نشین شخصیت ہے وہ پچھلے دنوں میں مجھے ان کی بہت سی غیر متبوعہ نظمیں دیکھنے کا موقع ملا جو کہ ابھی تک رسالوں میں شائع نہیں ہوئی اور ان کے بہت سے مجموعے ان سے مرتب کیے جا سکتے ہیں اور حیرت یہ ہے کہ ہمارے پبلش پبلشر اور ناشرین جن کو پتہ ہے کہ ایک اردو کا بہت ہی با ہنر شاعر گزشتہ بہت سے سالوں سے مصروف سخن ہے اس کی طرف ابھی تک رجوع نہیں کیا اس کی شاید سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ مجید امجد تعلقات عامہ یا پبلک ریلیشن کی بجائے تعلقات کی دنیا کو منقطع کر کے کوشائے تنہائی میں بہت وسیع انسانی تجربات کے بارے میں غور غوض کرتے ہیں اور ان کی نظمیں بڑے انہماق کے ساتھ تحقیق کر رہے ہیں آپ کے ہاں جو امیجز ملتے ہیں وہ سنتی معاشرے کی پیدا شدہ صورتحال سے متعلق ہونے کی بجائے فطرت کے زیادہ قریب ہمیں نظر آتے ہیں اس کی یہاں تک میں جانتی ہوں یہ وجہ ہے کہ میں جب کسی نظم کا ارادہ کرتا ہوں لکھنے کا خیال کرتا ہوں یہ نظم میرے سامنے ایک خاص خیال کے ویولہ کی طرح سامنے آتی ہے نظم اور لازمی طور پر اس ویولا میں وہی اضا ہوں گے جو میرے قریب ہیں اور میں انہیں کی تذکر رکھ جب اس کو اس نظم کو میں بیان کروں گا اور اس کو قلم بند کروں گا تو میں اس اس اولین متاثر سے اور اس حجولے سے میں انحراف نہیں کر سکتا کوئی نہیں آپ کی بیشتر تازہ نظمیں جو دیکھنے میں آئیں جی وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ہی وزن میں لکھی ہوئی جی اور ان نظموں میں آپ کا اسلوب بھی نسل کے بہت زیادہ قریب نظر آتا جی یہ سب قابل آپ کا خیال بالکل صحیح ہے میں نے ان نظموں میں ایک ہی بہر استعمال کی جو میرے لیٹسٹ نظمیں ہیں ان میں میں نے ایک ہی بہر استعمال کی ہے اور وہ بیر وجہ اور مستملہ ہے اور اس میں لوگوں نے بہت پہلے شعر کہے ہیں لیکن اس کو نظم آزاد کے سلسلے میں میں نے زیادہ استعمال کیا ہے اور مجھے اس میں بہت کارآمد اس کے امکانات میں, میں نے دیکھے یعنی یہ ایک آپ کا انفرادی تجربہ بھی میرا انفرادی تجربہ ہے اور دوسرا یہ اگر کسی کو یہ نثر معلوم ہوتی ہے تو نظم کو پڑھے نظم کو تو نثر کے طور بھی پڑھ گیا کیونکہ نظم جدید موضوع کے ٹریٹمنٹ کے لحاظ میں ممعت ہوتی ہے نہ کو کسی اور بات سے تو اس لحاظ سے وہ اس کو نظم پائے گا نظم کا تصر حاصل کرے گا لیکن اگر وہ غیر سے واقعہ اس کے تو اس کو اس طرح پڑے گا سمجھے گا کہ یہ ایسی, ایسی نظموں کو ایسی نظموں کو نثری نظم کے طور پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے نثری نظم کے طور بھی پڑھا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ شاعر جب کسی نظم یا غزل کو تخلیق کرتا ہے تو وہ اپنے تجربے کو ایک فنی شکل کے ذریعے اس کا انتقال کاری تک کرتا ہے وہ اس لیے کہ وہ جو زاویہ یا جو جذباتی حایت تخلیق کرنا چاہتا ہے وہ بھی کاری میں اسی قسم کا رد عمل پیدا کرے مجید امجد صاحب نے یہ بہت اچھی بات کہی کہ وہ براہ راست طریقے سے سیدھے سادے زبان میں اپنا معافی ضمیر بیان کرنا چاہتے ہیں جن جن لفظوں میں ہمارے دلوں کی بیتیں ہیں کیا وہ لفظ ہمارے کچھ بھی نہ کرنے کا کفارہ بن سکتے ہیں واہ کیا کچھ چیخ تو والی سطریں سہارا بن سکتی ہیں ان کا جن کی آنکھوں میں اس میرے دیش کی ادم ویروں سنہوں تک ہے نا صاحب نا صاحب اپنے لفظوں بھرے کنستر سے چلو بھر بھیت کسی کو دے کر ہم سے ہمارے قرض نہیں اتریں گے واہ واہ تو کیا یہ شعر اور کیا ان شعروں کی حقیقت ہے؟ نا صاحب اپنے لفظوں بھرے کنستر سے چلو بھر بھیت کسی کو دے کر ہم سے ہمارے قرض نہیں اتریں گے اور یہ قرض اب تک کس سے اور کب اتریں گے؟ لاکھوں نصرت مند ہجوموں کی خنداں خندہ خونی آنکھوں سے بھرے ہوئے تاریخ کے چاراہوں پر سارے تخت خدا وندوں کی کٹتی کرنے بھی حل کر نہ سکیں یہ مسائل ایک ساحل کے مسائل باپ اپنے اپنے روجوں کی استادگیوں میں ڈوب گئیں سب تہذیبیں سب سے تو اب یہ سب لفظ ضرور مجلس ہیں کیا حاصل ان کا جب تک میرا دکھ میرے دل کی میرے لہو کی دھڑکتی سالوں میں جب تک میرا دکھ میرے لہو کی دھڑکتی تک سالوں میں ڈھل می کے گاؤں میری جھولیں نہ کھن کے जो सड़क के किनारे मेरे कदमों के बीच ही